اچھے بچوں السلام علیکم آج جو ہم آپ کو کہانی سنانے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے گگو اور اسے آپ کے لئے لکھا ہے سعید لکھ نے آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے کبھی کبھی کوئی اکا دکا بون بھی پڑ جاتی گگومیاں میاں گھبرائے ہوئے کمرے میں آئے اور امی سے بولے امی جان چھتری کہاں رکھی ہے برآمدے میں رکھی تھی امی بولی بیٹے چھتری تو فریدا لے گئی ہے کہہ رہی تھی شکیلا کے گھر جا رہی ہوں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی گگو میاں اچھل کر بولے ہائے غضب اب کیا ہوگا وہ چھتری کھولے گی تو میں اسے جا کر پکڑتا ہوں ابھی راستے ہی میں ہوگی امی روکتی ہی رہ گئی اور گگو میاں گھر سے نکل یہ جا اور وہ جا ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ راستے میں ڈاکیاں ملا گگو میاں رک گئے اور بولے کیوں ہاں جی صاحب آپ نے میری بہن فرو کو دیکھا ہے ابھی ابھی ادھر کو گئی ہے ڈاکیہ بولا ارے میاں برخوردار یہ کہاں کی تمیز ہے نہ سلام نہ دعا جھٹ سے سوال کر دیا گگو میاں بولے السلام علیکم اب یہ بتائیے کہ آپ نے میری بہن کو دیکھا ہے اگر دیکھا ہے تو اس کے ہاتھ میں چھتری تھی اگر تھی تو کھلی ڈاکیہ بولا ارے رے رے رے رے رے رے رے رے تم نے تو ایک حساس میں اتنی ساری باتیں پوچھ ڈالی خیر تو ہے اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہوں گگو میاں نے کہا یہ پھر بتاؤں گا پہلے آپ میری باتوں کا جواب دیجئے ڈاکیا بولا فریدہ بی بی کو میں نے ابھی, ابھی دیکھا تھا ان کے ہاتھ میں چھتری تھی اور وہ بند تھی بہت شکریہ, شکریہ, بہت بہ, بہ, شکریہ گگو میاں نے کہا اور بے تحاشا بھاگے سڑک کے پار ایک گلی تھی گلی کے کونے پر خیرو کی دکان تھی خیرو نے گگو میاں کو دیکھا تو آواز دی ارے میاں کہاں بھاگے جا رہے ہو گگو میاں نے کہا یہ پھر بتاؤں گا پہلے آپ یہ بتائیے آپ نے میری بہن فرو کو دیکھا ہے ہاں ہاں خیرو بولا ابھی ابھی وہ مجھ سے ایک آنے کی گاجرے لے گئی ہیں کہتی تھی اپنی سہیلی شکیلا کے ساتھ کھاؤں گی شکریہ شکریہ گگو میاں بولے اب یہ بتائیے ان کے ہاتھ میں چھتری تھی اگر تھی تو کھلی تھی یا بند خیرو بولا چھتری ہاں ہاں چھتری سی تو پر میاں یہ یاد نہیں کھلی تھی یا بند تھی گگو میاں نے خیرو کو سلام کیا اور گلی میں گز گئے ایکا ایک ہی ایک سائیکل سوار آیا اور گگو میاں کو دیکھ کر ٹھہر گیا یہ گگو میاں کے خالو جان تھے خالو جان نے پوچھا ارے گگو میاں کہاں ابا جانوی خیریت سے ہے امی جانوی خیریت سے ہے میں بھی خیریت سے ہوں فریدہ کا پتہ نہیں وہ مجھے ملتی ہی نہیں خالو جان بولے فریدا تو ابھی ابھی مجھے ملی تھی شکیلا کے گھر جا رہی تھی اچھا گگومیا اچھل کر بولے یہ بتائیے کہ اس کے ہاتھ میں چھتری تھی اگر تھی تھی تھی تو کھلی یا بند خالو جان نے کہا اس کے ہاتھ میں چھتری تھی اور وہ شاید بند تھی آخر بات کیا ہے یہ پھر بتاؤں گا السلام علیکم گگومیا نے کہا اور بھاگے اس گلی میں ایک اور گلی تھی اور اس گلی کے آخر میں شکیلا کا گھر تھا گگو میاں گلی, گلی میں گھسے ہی تھے کہ فریدا دکھائی دی وہ شکیلا کے دروازے کے قریب پہنچ گئی تھی گگو میاں نے زور سے کہا فرو فرو ٹھہرو چھتری مت کھولنا فریدا ٹھہر گئی گگو میاں بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچے اور ہانپتے ہوئے بولے اے اوف چھتری کھولی تو نہیں تم نے نہیں تو فریدہ بولی کیوں کیا بات ہے گگو میاں نے کہا اس میں بلّی کا بچہ ہے بلی کا بچہ فریدا نے حیرت سے کہا اور چھتری کھولی تو سچ مچ بلی کا ایک ننا منہ بچہ کود کر باہر نکلا اور گگو میاں کی ٹانگوں سے چمٹ کر خرر خر کرنے لگا فریدا بولی اے ہے میں بھی تو کہوں چھتری اتنی بھاری کیوں ہے مگر یہ چھتری میں گھس کیسے گیا گگو میاں بولے میں نے رکھا تھا اسے ہاں ان کا سانس پھولا ہوا تھا آج سفید بلی نے چھت پر بچے دیے تھے دوسرے بچے تو دوسرے بچے تو وہ اپنے ساتھ لے گئی یہ بیچارہ وہیں رہ گیا اسے ایک موٹا سا بلّا مار رہا تھا میں نے بڑی مشکل سے بچایا اور چھتری میں چھپا دیا جب اس کی ماں آئے گی تو اسے دے دوں گا فریدا بولی یہ بھی خوب رہی اسے اندر لے چلو دودھ پلائیں گے بھوکا ہے بے اور وہ دونوں گھر کے اندر چلے گئے